محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل وكل وكل النار ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے رود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعت پہ الوافی بما صحیح حین یہ وہ کتاب ہے جس پہ ہمارا دورہ چل رہا ہے اور یہ کتاب بخاری مسلم کی منتخب کردہ احادیث پہ مشتمل ہے اس کتاب میں کئی مقاصد ہیں پہلے مقصد کا تعلق عقیدے سے ہے اور ہم پہلے مقصد کی پہلی کتاب کتاب اسلام والایمان پڑھ رہے ہیں آج اس کتاب کا آٹھواں باب ہے باب ادعونی استجب لکم باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی تم مجھ سے دعائیں کرو استجب لقم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اس باب کے نیچے حدیث نمبر تیرہ عرم تو ظلم و ابو در رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ حدیث قدسی ہے حدیث کدسی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے خود اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں عام طور پہ احادیث احادیث نبویہ ہوتی ہیں یعنی کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہیں انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتی ہیں لیکن حدیث کدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ حدیث کچھ ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندوں انی حرمت ظلم علی نفسی یقیناً میں نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کر دیا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے اللہ نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے فرمایا وجہ اور میں نے اسے تمہارے مابین بھی حرام کر دیا ہے یعنی کہ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اور لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا کسی بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے پہ کسی قسم کا ظلم کرے اس لیے تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو چونکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا بندوں پہ بھی ظلم حرام کر دیا اس لیے فرمایا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو کوئی خاونت بیوی پہ کوئی بیوی خاون پہ ظلم نہ کرے پڑوسی پڑوسی پہ ظلم نہ کرے رشتہ دار رشتہ دار پہ ظلم نہ کرے ظلم کی کوئی بھی شکل جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عمالی احدم اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں فستحدونی اس لیے تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا یہ حدیث قدسی کافی لمبی ہے اور اس کا ہر جملہ باپ کے عین مطابق ہے باپ کیا تھا کہ مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعائیں قبول کروں گا تو یہاں پہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں تو ہدایت کا مالک کون ہوا اللہ رب العزت اور ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت توفیق ایک ہدایت ارشاد ہدایت ارشاد کسی بھی انسان کی اس کے اس کی منزل مقصود کی جانب رہنمائی کر دینا ایک آدمی مدینہ سے مکہ جانا چاہتا ہے آپ بتاتے ہیں کہ راستہ ایسے جا رہا ہے اپنی دائیں سائڈ پہ مڑ جائیں پھر دوبارہ دائیں سائڈ پہ مڑ جائیں پھر آگے سیدھی سڑک جا رہی ہوگی مکہ کی جانب یہ کیا ہدایت ارشارہ کہ زبانی رہنمائی دے دینا گائڈ کر دینا آگاہ کر دینا اور ایک ہوتی ہدایت توفیق کہ جو آپ سے پوچھ رہا ہے مکہ کہاں ہے آپ اسے اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور مکہ چوڑ تو اللہ رب العزت نے ہدایت ارشاد دینے کی صلاحیت کرام میں بھی رکھی کرام امبیا میں بھی رکھی سارے کے سارے نبی ہدایت ارشاد کے مالک تھے لوگوں کو جنت کی راہ کے بارے میں آگاہی دیتے تھے بتاتے تھے کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ کام کرو گے تو تمہیں جہنم میں پہنچا دیں گے تو یہ کیا تھی ہدایت ارشاد لیکن کسی کے دل میں توہی داخل کر دینا کسی کو ایمان لانے کی توفیق دے دینا, یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصص میں اِنَّكَ لَا من آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے یہ کس ہدایت کی بات ہو رہی ہے ہدایت توفیق کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی علی الطلام سے ہدایت کی نفی کر رہے ہیں کہ ہدایت کے مالک آپ نہیں ہے یہ کون سی ہدایت ہے جس کی نفی کر رہے ہیں ہدایت توفیق دل میں توحید داخل کر دینا ایمان داخل کر دینا جب اللہ تعالیٰ ایک ایک اور مقام پہ خود نبی علی السلاط والسلام سے کہتے ہیں وہ ان نقل تحدی سرات مستقیم کہ آپ سرات مستقیم کی جانب ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں تو یہ کون سی ہدایت ہے یہ ہدایت ارشاد تو ہدایت توفیق کا مالک صرف اللہ ہے اور ہدایت ارشاد قرآن بھی ہدایت دیتا ہے ہمبیائی کرام نام علی مسات اسلام بھی ہدایت دیتے ہیں علماء کرام نام بھی ہدایت دیتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں یعنی کہ ہدایت توفیق دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے فَاسْتَهْدُونِي تم مجھ سے ہدایت مانگو مجھ سے ہدایت کا سوال کرو اہدکم میں تم کو ہدایت دوں گا یا عبادی کلکم جائعن الا من اطعمتو فَاسْتَطْعِمُونِي اطعمکم اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا اس سے کیا پتا چلا کہ رزق دینے والا اللہ ہے جس کو اللہ رزق نہ دے وہ کہیں سے رزق نہیں لے سکتا اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے ہدایت لینے کے لیے بھی کھانا لینے کے لیے بھی انسان اپنے رب کا محتاج ہے اور یہاں پہ دیکھیے اللہ رب العزت صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانا دینے والا صرف میں ہوں اور اللہ تعالیٰ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کھانا مجھ سے مانگو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ساتھ میرے ولیوں سے بھی مانگو میرے نبیوں سے بھی مانگو قبر والوں سے بھی مانگو نہیں مجھ سے کھانا مانگو کو میں تم کو کھانا دوں گا کتنی عظیم حدیث ہے جس کے ایک ایک جملے میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں امام اسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور صحابی کون ہے ابو ذر ابو ذر سے روایت کرنے والے ابو ادریس الخولانی ان کے بارے میں امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تب وہ اپنے گھٹنوں کے بال بیٹھ جاتے تھے اللہ تعالی کی عظمت کے پیش نظر اللہ کے کلام کے عظمت کے پیش نظر وہ اپنے گھٹنوں کے بال بیٹھ جایا کرتے تھے کیونکہ اس میں اللہ تعالی مخاطب ہے اللہ تعالی مخاطب ہیں اپنے بندوں سے اس کے بعد والا جملہ یا عبادی كلكم عار الا من كسوت فاستكسوني اكسكم اے میرے بندوں تم سارے کے سارے ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس دے دوں فاستكسوني پس تم مجھ سے لباس مانگو اكسكم میں تم کو لباس دوں گا اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اللہ تعالی کسی بھی جملے میں یہ نہیں کہہ رہے کے لباس کی ضرورت ہو تو میرے فلاں نبی کی قبر پہ چلے جانا اور کھانے کی ضرورت ہو تو میرے فلاں ولی کی قبر پہ چلے جانا نہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور ویسے بھی مانگنا کیا ہے دعا دعا عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے اس کے بعد یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار اے میرے بندو یقیناً تم دن رات خطائیں کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا اور میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں فَاسْتَغْفِرُونِ اس لیے تم مجھ سے مغفرت طلب کرو مجھ سے بخشش چاہو میں تمہیں بخش دوں گا اللہ رب العزت ایک جانب بتا رہے ہیں کہ بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی دوسری جانب اللہ تعالی بندوں کو مایوس کرنے کی بجائے حوصلہ دے رہے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کرو مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا تمہیں بخش دوں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضرری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی اے میرے بندوں تم ہرگز میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ تم اپنے رب کا کوئی نقصان کر سکو اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا دن آئے تم اپنے رب کو کوئی فائدہ دے سکو نہ تم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ تم میرا کوئی نقصان کر سکتے ہو یا عبادی امیر بندو یقیناً تم میرے نقصان تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے فتح در رونی کہ تم مجھے کوئی نقصان دے سکو نفعي اور تم قطن مجھے تک نہیں پہنچ سکتے تم میرا کوئی فائدہ یا عبادی لو ان اولكم و آخر و, و على واحد کانوا ما ملکی اے میرے بندو اگر تم میں سے پہلا بندہ اور تم میں سے آخری بندہ تم میں سے انسان اور تم میں سے جتنے بھی جن سب کے سب تم میں سے ایک ہی سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل پہ ہو جائیں تم آزادی ملکی شیا یہ میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرے گا اس جملے کا کیا مطلب ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک بلکہ تمام انسان بھی اور تمام جن بھی سارے کے سارے سب سے زیادہ متقی انسان کی طرح ہو جائیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اللہ اکبر کس قدر اس ہے اللہ رب العزت کسی بھی شکل میں کسی بھی معاملے میں کبھی بھی بندوں کے محتاج نہیں ہے فرمایا اگر تم میں سے پہلا اور تم میں سے آخری اور تم میں سے انسان اور تم میں سے جن کانوں ہو جائیں اللہ تم میں سے کسی آدمی کے متقی ترین دل پہ ہو جائیں جو تم میں سے متقی ترین آدمی ہے بہت سے اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے دل کے مطابق ہو جائیں مازا کا فرمایا یہ چیز نہیں اضافہ کرے گی فی ملک کی میری بادشاہ میں شیئن کچھ بھی ذرا عبادی اے میرے بندو لو انخر و, و انسکم و جن کانو رن واحد امر بندو اگر تو میں سے پہلا بندہ آخر عورتوں میں سے آخری بندہ ان سکم اور تم میں سے انسان و جن اور تم میں سے جن کانو وہ ہو جائیں على أفجر قلب واحد منكم تم میں سے کسی فاجر ترین آدمی کے دل پہ ہو جائیں تو یہ چیز میری بادشاہ میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گی یعنی کہ سارے کے سارے انسان سارے کے سارے جن فاس کو فاجر بن جائیں اللہ کی عبادت ترک کر دیں اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بات چاہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی یہ ہے معبود برحق جسے کسی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں اور انسان کن ان کو معبود بنائے ہوئے ہے جن کو خود ہی گڑتا ہے جن کی قبر خود ہی بناتا ہے جن کی کنامتیں خود ہی بیان کرتا ہے جن کو خود ہی غسل دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ جی مشکل کشاہ ہیں یہ حاجت رواح اس کے بعد والا جملہ فرمائے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فَاعْقَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ ان مَسْأَلَتًا مَا نَقْصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخِيَقُ إِذَا اُدْخِلَ الْبَحَرِ اے میرے بندو اگر تم میں سے پہلا بندہ اور تم میں سے آخری بندہ اور تم میں سے جتنے بھی انسان ہیں اور تم میں سے جتنے بھی جن ہیں سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں فَسَأَلُونِي پھر مجھ سے سوال کری مجھ سے جو مانگا ہے اسے دے دوں سب کچھ دینے کے بعد یہ کم نہیں کر سکے گا ممّا اس مال میں سے جو میرے پاس ہے اللہ کما قسم مگر ایسے ہی جیسے سوئی کم کرتی ہے جب اسے سمندر میں داخل کیا جائے کیا مطلب ہے جملے کا اگر کوئی آدمی سمندر پہ کھڑا ہو اس کے ہاتھ میں سوئی ہو سوئی کو سمندر میں ڈالے تو جب سوئی کو نکالے گا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پانی بھی آئے گا تو یہ پانی جو سوئی کے ساتھ آیا ہے کیا اس کی وجہ سے سمندر کے باقی پانی پہ کوئی اثر پڑے گا تو کمی واقع ہوگی یقیناً کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر انسان کو وہ دوں جو وہ چاہتا ہے اب ہر ہر انسان کیا چاہتا ہے میں کیا چاہوں گا آپ کیا چاہیں گے ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ میرے پاس بہت بڑا ملک ہو پورے پاکستان کے برابر ہو پورے انڈیا کے برابر ہو پورے سعودیہ کے برابر ہو پھر ہم چاہیں گے کہ میری اولاد کو بھی اتنا ہی ملک ملے میری بیٹی کو بھی اتنی اتنی سلطنت ملے یہ سارے مطالبے ہر انسان کے اللہ رب العزت پورے کرتے چلے جائیں اور انسان آپ گنے کتنے زیادہ ہیں اس وقت اور کتنے زیادہ فوت ہو چکے اور کتنے زیادہ وہ ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہر انسان کی حاجت میں پوری کر دوں ہر انسان کو اس کے مطالبے کے مطابق میں دے دوں بلکہ جنوں کو بھی دے دوں سب کو دینے کے بعد میری بادشاہت میں کتنی کمی واقع ہوگی فرمایا میری بادشاہ میں ایسے ہی کمی واقع ہوگی جیسے کوئی آدمی سمندر میں سوئی ڈالے اور باہر نکال لے تو, تو اس سوئی کو ڈبو کر باہر نکالنے سے جتنی کمی سمندر کے پانی میں واقع ہوگی اتنی ہی کمی میرے مال میں اور میرے خزانوں میں واقع ہوگی یعنی کہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی آپ اندازہ کریں اللہ کے خزانوں کا آپ اندازہ کریں اللہ کی شہشاہیت کا ہم اس اللہ کو بھول چکے ہیں ہم اس اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں دھکے کھا رہے ہیں ہم اس اللہ سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج شدگان کو مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم قرار دے رہے دیکھیے کتنی عظیم حدیث ہے کیا اس حدیث میں کسی بھی جگہ اللہ نے جو گنجائش چھوڑی ہے کسی اور کے لیے اللہ ہر جملے میں کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو مجھ سے سوال کرو میں دیتا ہوں میرے خزانے اس کے بعد آخری جملہ یا عبادی ان نمایا امال اے میرے بندو اس کے نہیں یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں جن کو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں پھر میں تم کو یہ پورے پورے دے دوں گا ان کے تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا کوئی ظلم نہیں کروں گا کوئی کمی نہیں کروں گا کوئی زیادتی نہیں کروں گا خیر تو جسے جو خیر پائے تو وہ اللہ کی ہم دو سنا بیان کرے یعنی کہ رودے قیامت تمہارے اعمال کے مطابق میں جزا دوں گا جس کو میں جنت دوں جس کو میں انعام دوں تو وہ اپنے رب کی حمد و شناخ بیان کرے کیونکہ امال تھوڑے ہیں اور اللہ نے بدلہ زیادہ دے دیا ہے امال تو ایک بہانہ ہے ایک سبب ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے جنت دے دی ہے ومن وجد غیر اور جو اس کے علاوہ پائے خیر کے علاوہ کچھ پائے فلاں تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے اپنے علاوہ کسی اور کی مذمت نہ کرے یعنی کہ جس کو جہنم ملے تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے اپنے آپ کو ملامت کرے اس کے گناہوں کے عین مطابق اسے سزا ملی ہے ذرا بھی اضافہ نہیں کیا گیا جنت کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجر و ثواب دیں گے اپنی رحمت فرما دیں گے اپنا فضل فرما دیں گے لیکن جس کو رودے قیامت سزا ملے گی جہنم ملے گی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالی نے اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیا نہیں اللہ نے جتنے اس نے گناہ کیے تھے اس کے مطابق اس کو سزا دی ہے اس سے زیادہ سزا نہیں دی اس لیے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کسی اور کو ملامت نہ کریں تو یہ تھی حدیث سے جس کا ایک ایک جملہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے مشکل کشا حاجت روا غو سے اعظم وہی ہے ہدایت مانگیں تو اسی سے اور رزق مانگیں تو اسی سے لباس مانگیں تو اسی سے گناہوں کی بخش مانگے تو اسی سے کو اور مطالبہ ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت سے کرنا چاہیے اس کے بعد باب نمبر نو وہ کیا ہے باب ان باپ انام باب یہ ہے کہ بشک اللہ تعالی سوتے نہیں ہے جی ہاں آیات الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخده ولا نوم کہ اللہ رب العزت نہ اللہ تعالی پہ نیند تاری ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پہ اونگ تاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیند سے اونگنے سے ان عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے اللہ تعالیٰ نیند کے محتاج نہیں ہے انسان کمزور ہے انسان مکمل ہوتا ہے جب وہ سوئے جسے نیند نہیں آتی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ حکیم کے پاس جاتا ہے علاج کرواتا ہے انسان نہ سوئے تو یہ مرض ہے انسان نیند کا محتاج ہے نیند آتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے نیند آتی ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے نیند آتی ہے تو وہ فریش ہو جاتا ہے جب کہ اللہ رب العزت نہ نیند کے محتاج نہ اونگلے کے محتاج نہ اولاد کے محتاج نہ کسی اور کے محتاج تو فرمایا ان اللہ لا ینام باب یہ ہے کہ اللہ تعالی نہیں سوتے حدیث نمبر 14 ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی امام مسلم ہیں عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس کلمات ابو موسی اشعری ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے پانچ چیزوں کی تبلیغ کرنے کے لیے پانچ چیزوں کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے یعنی ان کے خطبہ اتشاد فرمانی لگے فقالا سنانچہ آپ نے کہا ان اللہ عز وجل لا ينام ولا بغی له این ینام کہ اللہ رب العزت نہیں سوتے اور سونا اللہ تعالی کے شیان شان بھی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے شان کے مطابق ہے کہ اللہ سوئی سونا اللہ کی شان کے برخلاف ہے یہ تو عیب ہے یہ کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہے. اس کے بعد فرمایا يخفض و اللہ رب العزت ترازو کو جکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ترازو کو بلند کرتے ہیں یعنی کہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ ہی ترازو جھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں وسیع رزق دیتے ہیں اور جس کا رزق چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں یہ سارے امور اللہ تعالی کے ہاتھ میں عمل قبل عمل رات کے اعمال اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں دن کے اعمال سے پہلے یعنی کہ انسان ابھی دل کے اعمال شروع نہیں کرتا اس کے شروع کرنے سے پہلے پہلے ہی رات کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیے جاتے ہیں تو یورفا ہوئی رہی ہی. اس کی طرف پیش کی جاتی ہیں اس کی طرف بلند کی جاتے ہیں کس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی کہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں عمل اللیلی رات کے اعمال عمل دن کے المال سے پہلے انسان ابھی دن کے اعمال شروع نہیں کرتا اس سے پہلے ہی انسان کے رات کے امال کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کر دی جاتی تو اس میں ہمارے لیے وارننگ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں آج ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں جس شاپ کے بار لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے ہم وہاں پہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتے اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہی ہے ہماری ایک ایک حرکت اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے امال کریں جو اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں رو دے کہ ہم خوشی ہو کہ ہمارے یہ امال پیش ہوتے رہے ہیں نبی علیہ السلات و السلام جمعات کا روزہ رکھتے ہیں، سوار کا روزہ رکھتے ہیں، کے روزے رکھتے ہیں اور سبب کیا بیان کرتے تھے؟ کہ عمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے عمال پیش ہوں تو میں روزے کی ہاتھ میں ہوں اس کے بعد فرمایا وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْرِ کہ اللہ کے سامنے دن کے عمال پیش کی جاتے ہیں رات کے عمال سے پہلے انسان ابھی رات کے عمال کا آغاز نہیں کرتا اس سے پہلے دن کے عمال اللہ کے سامنے پیش کر دی جاتے ہیں رپورٹ اللہ تک پہنچا دی جاتی ہے تو پیغام چاملہ کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے دی اس میں اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو حجابہو ان نور آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کے جو پانچ باتیں کی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حجاب اللہ کا پردہ کیا ہے نور ہے تو اللہ کا حجاب کیا ہے نور کا حجاب ہے یعنی کہ مخلوق اور خالق کے درمیان جو پردہ ہے وہ کس چیز کا ہے نور کا پردہ ہے اگر اللہ تعالی اس پردے کو ہٹا دے یعنی کہ نور کے پردے کو اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو ہر اس مخلوق کو جلا دے جس مخلوق تک اللہ کی نگاہ پہنچ رہی ہے حدیث کے ان آخری الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان حجاب ہے پردہ ہے کسی چیز کا نور کا اور امام مسلم رحمہ اللہ ایک اور حدیث میں روایت کرتے ہیں جناب رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علی السلط سے سوال کیا, کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا اپنے رب کی زیارت کی تو آپ نے کہا تھا نور اناہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں تو اسے پتا چلا کہ دنیا کے سب سے افضل انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رودے قیامت مومن اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے وجوہ نادرا نادرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کئی چہرے تر تازہ ہوں گے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ حدیث کے آخری الفاظ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نور کے حجاب کو نور کے پردے کو دور کر دیں تو اللہ تعالی کے چہرے کے انوار اللہ تعالی کے چہرے کی روشنیاں ہر اس مخلوق کو جلا دیں جس مخلوق تک اللہ کی نگاہ پہنچ رہی ہے ان کے ہر مخلوق جل کر رہ ہیں کوئی بھی اللہ کے چہرے کے نور کا مقابلہ نہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی تھی کہا تا ربی رب ارینی اندر ایلیک اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں قال لن ترانی اللہ نے کہا تا موسیٰ تم مجھے قطعن دیکھ نہیں سکو گے ولیکن اندر ایل جبل اس پہاڑ کی طرف دیکھو فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسُو فَتَرَانِ اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا اس کا وجود باقی رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لینا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَل جب اللہ رب العزت اس پہاڑ کے لیے ظاہر ہوئے تو جعلہو دکا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے فَلَمَّا عَفَاقَا جب انہیں ہوش آیا تو قال سبحانک کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں میں ہی ظالم تھا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار کسی نے بھی دیداری کی حالت میں نہیں کیا ہمارے نبی جب اسراء ویلاد کے موقع پہ اوپر گئے تو آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا آپ نے بھی اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا موسا علیہ السلام تور پہاڑ پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اللہ کی آواز میں اللہ کا کلام سنتے ہیں بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑی سعادت ہے لیکن وہ بھی اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان میں شامل فرمائے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو بہرحال اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی چیزیں جاننے کا موقع ملا نمبر ایک اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں نمبر دو سونا اللہ کے شیانے شان بھی نہیں ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ ترازو کو جھکاتے ہیں اور بلند کرتے ہیں نمبر چار کہ دن کے اعمال رات کے اعمال دن کے اعمال شروع ہونے سے پہلے اللہ تک پہنچا دیے جاتے ہیں اور دن کے اعمال رات کے اعمال شروع ہونے سے پہلے اللہ تک پہنچا دیے جاتے ہیں اور آخری بات یہ کہ اللہ کا حجاب نور ہے اگر اللہ تعالی اس کو ہٹا دیں تو ہر وہ مخلوق جل جائے جس تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ پہنچتی ہے اس کے بعد باب نمبر دس باپ الصبری کہ اس باب میں اللہ تعالی کی صفت صبر کا بیان ہے اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا بھی بیان ہے باب صفات صبری و روحا کہ صبر کی صفت اور صبر کے علاوہ جو دیگر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا تذکرہ اس باب میں ہوگا چنانچہ حدیث نمبر پندرہ اور اس کے پندرہ کے بعد دکھا ہوا قاف یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبروا على ادا سمعہ من الله یدعون له الولد ثم يعافیہم ویرزقہم ابو موسا شری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت ناک بات سن کر اللہ تعالی سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. الولد لوگ اس کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں وہ پھر بھی ان کو عافیت میں رکھتا ہے وہی عرض ان کو رزق دیتا ہے تو اس ادیض سے ایک تو پتا چلا اللہ تعالیٰ کی صفتے صبر کا کہ اللہ تعالی صبر کرنے والے ہی اللہ کے اوث میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ صبر کرتی اللہ کے اس کے علاوہ اوساف بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ آواز کو سنتے ہیں اللہ تعالی ہرے کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہر ایک پہ قدرت رکھنے والے ہیں یہ سب اللہ کے اساف ہیں اللہ کی صفات ہیں اور ایک صفت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والے ہیں اللہ کتنا صبر کرنے والے ہیں فرمایا اللہ سے بڑھ کر اذیت ناک باتیں سن کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو باتیں اللہ کی شان کے خلاف ہیں مثال کے طور پہ یہ کہنا مکہ والوں کا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں عیسائیوں کا یہ کہنا کہ عیسی علیہ اسلام اللہ کے بیٹے ہیں کو یہ کہنا کہ عزیر اللہ تعالی کے بیٹے ہیں یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ اللہ چاہے تو یہ باتیں کرنے والوں کو فورن تباہ و برباد کر دے انہیں اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے ان کی زندگی ختم کر دے لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فوری طور پر سزا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ شاید بندہ توبہ کر لے شاید بندہ رجوع کر لے اور یہیں سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسبور اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الصبر تو اسبور اس نام واضح طور پہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ کہنا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اصبور ہے اور اس کی کو واضح طور پہ دلیل ہو تو ایسا نہیں ہے لیکن بہت سے علماء آئے نام نے اس حدیث کی وجہ سے اور دیگر کئی حدیث کی وجہ سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسبور اس کو رکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسبور اس ہے اس لیے اگر کسی نے صبور نام رکھا ہوا ہے تو ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ وہ تبدیل کر دے کام چل جائے گا انشاء اللہ لیکن اگر کوئی یہ نام رکھنے سے پہلے ہم سے سوال کرے تو ہم کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نام کے طور پہ تصبور استعمال نہ کیا جائے ہاں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں یہ اس میں کوئی شک شب و شبہ نہیں لیکن اللہ تعالی کی جو صف قرآن و حدیث میں آ اسی سے کوئی نام بنا لینا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے نام اللہ تعالیٰ کے لیے وہی استعمال کیے جائیں گے جو اچھی طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو یہاں پہ کیا آیا ہے کہ ازیت ناک بات سن کر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے يدعون له الولد لوگ اس کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں سم آفیم وہ پھر بھی ان کو آفیت میں رکھتا ہے یعنی کہ انہیں امراض سے وباؤں سے اللہ تعالی عفیت میں رکھتا ہے ان کو افیت دیتا ہے وہ کو ہوں اور پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے اللہ کتنی بڑی توئین کرتے ہیں اللہ کتنی بڑی غصاحی کرتے ہیں اللہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں کبھی کہتے ہیں وہ رب ہیں اور اللہ عیسائیوں کو پھر بھی رزق دے رہا ہے یہودیوں کو دیکھنے وہ کہتے ہیں وہ کہ زیر اللہ کے بیٹے ہیں اللہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے اور اہل مکہ نبی علی استاد اسلام کے زمانے میں کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں اللہ پھر بھی ان کو رزق دیتا تھا تو اس حدیث سے اللہ کے کئی اوساف اللہ کی کئی ثابت ہوئی نمبر ایک صبر کرنا نمبر دو رزق دینا اس کے بعد حدیث نمبر سولہ یہ بھی متفقن علیہ ہے کاف لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ بھی وہ حدیث ہے جس کو پر محمد خالی محمد مسلم کا اتفاق ہے من من روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ غیرت والا ہو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے غیرت کرنا تو اللہ تعالی صبر کرنے والے اللہ تعالی رزت دینے والے اللہ تعالی غیرت کرنے والے تو اللہ تعالی غیرت مند ہیں اور ہم اللہ کی تمام صفات اللہ تعالی کے لیے ثابت کرتے ہیں اور ان کو ان کی حقیقت پہ محمول کرتے ہیں کوئی تعویل نہیں کرتے کوئی انکار نہیں کرتے کوئی تحریف نہیں کرتے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی غیرت والے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں تعبیل کرنے والے جب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے انصفات کا انکار کرنے والے ان کی تابیل کرنے والے تو ما من, احد اغیر من اللہ, اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے من اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا اسی وجہ سے کس وجہ سے کیونکہ اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے اللہ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا غیر لڑکی سے دوستیاں لگانا حرام غیر لڑکی کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ پکڑنا حرام غیر لڑکی کے ساتھ فون پہ ایسی باتیں کرنا جیسی باتیں میاں بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے حرام زنا حرام بدکاری حرام فرمایا کیونکہ اللہ تعالی سب سے زیادہ غیر والے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے الفواہش جمع ہے تم کی بے حیائی کا کام وما احب من اللہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ سے بڑھ کر تعریف سے محبت ہو یعنی کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں بیان کی جائیں اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوبیاں بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفات بیان کی جائیں اور اللہ سے بڑھ کر اپنی تعریف کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں کی جائیں کیوں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر تعریف کے لائق ہے جب میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری لوگ تعریف کریں ہماری خوبیاں بیان کریں جبکہ ہماری ہر خوبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہماری ہر, ہمارا ہر کمال اللہ کی طرف سے ہے ہمارے پاس جو بھی خوبی ہے اس پہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائیں تو اللہ تعالی تو ہر خوبی کے مالک ہیں اللہ میں ہر کمال پایا جاتا ہے ان دنیا میں جتنی بھی خوبیاں ہیں کسی بھی انسان میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے کوئی مہارت پائی جاتی ہے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے کوئی اعزاز ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ تعالی کیوں نہ چاہیں کہ اللہ کی خوبیاں بیان کی جائیں اللہ کی تعریفیں بیان کی جائیں تو فرماتے ہیں نبی علی السلاتی کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ سے بڑھ کر تعریف کیے جانے سے محبت ہو اللہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و سنا بیان کی جائے اس لیے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے پھر وہ کیا کرے وہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرے جب ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و سنا بیان کی جائے اللہ کی تریفیں بیان کی جائیں تو ہم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے اللہ کے قریب ہو اللہ سے جنت لے اللہ کی جہنم سے بچے اللہ کے داب سے بچے اسے چاہیے کثرت سے اللہ کی ہم دو سنا بار, بار اللہ کی تعریفیں کریں جتنی بھی نعمتیں اللہ کی طرف منسوخ کریں کہیں کہ مجھے ہر خوبی دینے والا اللہ مجھے رزق دینے والا اللہ مجھے اولاد دینے والا اللہ مجھے گفتگو کرنے کی صلاحیت بخشنے والا اللہ مجھے مدینہ میں رہائش دینے والا اللہ مجھے حج کرانے والا اللہ مجھے عمرہ کرانے والا اللہ اور ساتھ ساتھ پر کیا کہیں الحمد اور کہیں کہ میں اللہ کا شکر بجال آتا ہوں پھر نمازیں پڑھی یہ سوچ کر کے وہ, وہ رب جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کے لیے نمازیں پڑھوں اس کی عبادت کروں حدیث نمبر سترہ یہ حدیث بھی ان حدیث میں سے ایک ہے جنہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثري سماء كانت من الليله فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم زید بن خالد الجوہن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ السلام نے صبح کی نماز حدیبیہ کے مقام پہ پڑھائی حدیبیہ کسے کہتے ہیں حدیبیہ کو آج کل لوگ شمیسی کہتے ہیں جب آپ جدہ سے مکہ جائیں تو جو جگہ شمیسی آتی ہے وہ تقریباً حدیبیہ کا ایریا ہے یہاں پہ نبی علیہ السلاۃ کیوں تھے سن ہجری میں آپ اپنے کے کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے۔ لیکن مکہ والوں نے آپ کو, اور آپ کے صحابہ اکرام کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی آپ اجازت ملنے کے انتظار میں میں ٹھہرے رہے وہیں پہ نمازیں پڑھتے تھے اور وہیں پہ آپ کے ساتھ آپ کے عظیم صحابہ کرام تھے تو وہاں کا واقعہ ہے کہ زید میں خالد جوہانی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی کہاں پڑھائی بل حدیبیہ حدیبیہ مقام پہ ان یعنی کے سنچے ہجری میں من انکان اس بارش کے بعد جو رات کو ہوئی تھی آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اس بارش کے بعد جو رات کو ہوئی تھی رات کو بارش ہوئی صبح فجر کی آپ نے نماز پڑھائی فلم من جب آپ نے سلام پھیرا جب آپ نماز سے پھرے اکبر تو آپ لوگوں کی جان متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا ہر تدرون کیا تم جانتے ہو ما رب کم تمہارے رب نے کیا کہا ہے اس میں ایک تو یہ پتا چلا کہ آپ سلام پھیر کے لوگوں کی طرف توجہ فرماتے تھے اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا کرتے تھے یہ آپ کی سنت ہے دوسرا یہ پتا چلا کہ نماز کے فوراً بعد آپ تقریر فرما رہے ہیں درس دینے لگے ہیں سوالوں جو جواب کی نشست فرما رہے ہیں تو اسے پتا چلا کہ نماز کے فورن بعد درس دیا جا سکتا ہے جب آپ نماز سے پھرے نماز سے فارغ ہوئے لوگوں متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو ماقم تمہارے رب نے کیا کہا ہے صحابہ کے سے آپ سوال کر رہے ہیں جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ صاب کو نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا کہا ہے پھر بھی سوال کیوں تاکہ جب آپ بتائیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے لوگ دھیان سے سنیں توجہ سے سنیں یہ شوق پیدا کر رہے ہیں آپ آپ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے تمہارے رب نے کیا کہا یعنی کہ اب کیا کہا ہے اس وقت کیا کہا ہے سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا کہ اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے قالو تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحابہ کرام لی اللہ ہو رسول عالم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں قال تو آپ نے فرمایا فَذَالِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ <بِالْكَوْكَوْكَوْا> آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر بن گئے جنہوں نے کہا کہ فضل اللہ ورحمتی ہم پہ بارش برسی ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے کے تو یہ ہے میرے اوپر ایمان لانے والا وکافر اور ستارے کا منقف جس نے کہا ہے کہ ہم پہ بارش برسی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے فرمایا یہ ہے اللہ پہ ایمان لانے والا اور ستارے کا منکر وہ اما امن خان بنوا اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے یعنی کہ بارش برسی ہے تو یہ ہے میرا منکر اور ستارے پہ ایمان لانے والا یہاں پہ بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس حدیث سے ایک تو اللہ تعالی کی صفت کلام کا پتا چلا کہ اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی صفت رحمت کا بھی پتہ چلا اس کے ساتھ ساتھ پتا چلا کہ ستاروں کا معاملہ عقیدے کے لحاظ سے بہت زیادہ حساس ہے ستاروں کی وجہ سے کئی لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ستارے نے بارش برسائی ہے ستارے بارش برساتے ہیں تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے مشرق ہے وہا. اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ستارے کے ڈوبنے کی وجہ سے غروب ہو جانے کی وجہ سے یا اس کے طلوع فلاں ستارے کے طلوع ہو جانے کی وجہ سے بارش برسی ہے تو یہ کیا ہے یہ کفر ہے لیکن بڑا کفر نہیں چھوٹا کفر ہے کفر اصغر پہ پہلے جملہ کیا استعمال کیا تھا کہ ستارے نے بارش برسائی جبکہ بارش برسانے والا اللہ ہے تو جو بارش برچانے کی نسبت ستارے کی طرف کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا دین اسلام سے نکل جائے گا اور جو یہ کہے کہ فلان ستارا جب ڈوبا تو اس کے ڈوبنے کی وجہ سے بارش اتری یا اس کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش اتری تو ایسا آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے لیکن یہ کفر اصغر ہے کفر اکبر نہیں اس نے یہ بھی کہا کہ ستارے نے بارش نازل کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب فنان ستارہ طلوع ہوا یا فنان ستارہ غروب ہوا تو اس کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ان کے بارش نازل کرنے والا اللہ لیکن ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے یا ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی تو اس نے اس چیز کو سبب بنایا اس چیز کو سبب قرار دیا جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا یہ کام کیا ہے یہ کفر ہے لیکن کفرے اصغر ہے لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جب فلاں ستارہ طلوع ہوگا تب بارش نازل ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بارش ستارے نے نازل کی نہ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی وہ ٹائم بتا رہا ہے کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوگا تب بارش نازل ہوگی ٹیم ٹیم اس ٹائم بارش نازل ہوگی اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تجربہ ہوتا ہے کسانوں کا پرانے زمانے کے لوگوں کا کہ جب یہ ستارہ یہاں پہ, پہ پہنچ جائے تو شاید بارش نازل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ تارے ذاتی طور پہ مؤثر ہیں بارش اتارنے والے ہیں میرا نصیب بنانے والے ہیں میرے نصیب کو بگاڑنے والے ہیں ایسا آدمی پکا کافر ہے اور کفری اکبر ہے اور اگر کو کہتا کسی کا عقیدہ یہ کہ بارش نازل کرنے والا اللہ لیکن جب فلاں سارا طلوع ہوتا ہے تو وہ بارش نازل ہونے میں سبب بنتا ہے تو یہ کفری اکبر ہے کیونکہ وہ اس چیز کو سبب قرار دے رہا ہے جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا وں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کئی لوگ جملہ بولتے ہیں میرا گردش میں ہے جب مصیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں تو کیا کہتے ہیں جی اس کا استارہ گردش میں ہے یا وہ خود کہتا ہے میرا تارہ گردش میں ہے یہ کفیہ الفاظ ہیں ایسے الفاظ سے دور رہا جائے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں باب نمبر گیارہ کی طرف <coughs> شعبو ایمان کی مٹھاس ایمان کی شیرینی و شعب اور ایمان کے شعبے ایمان کی شاخیں ایمان کے حصے ایمان کے اجزا شعب جمع ہے ان کی حدیث نمبر اٹھارہ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور مسلم دونوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کال سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیا آپ نے فرمایا منقنفی وجد حلاوت تین چیزیں ہیں تین خسلتے ہیں منقنفی جس میں موجود ہوں گی وجد حلاوت الامان وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا ایمان کی شرینی کو پا لے گا تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا کیا مطلب وہ اللہ کی اطاعت پہ مشتمل کوئی کام کرے گا تو اسے مزہ آئے گا اسے لطف آئے گا ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا کیا مطلب ہے کہ اگر ایمان کی وجہ سے دین کی وجہ سے مشکلات آئیں گی تو برداشت کر لے گا کیوں؟ کیوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا چکا ہے تو فرمایا منق النفی تین چیزیں جس میں ہوں گی وجد ایمان وہ ایمان کی مٹھاس کو شرینی کو پالے گا وہ تین چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک رسول اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو ہر اس چیز سے بڑھ کر جو اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہے پہلی چیز انسان میں کیا ہونی چاہیے کہ انسان کو اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہو ہر چیز سے بڑھ کر اپنی زمینوں سے بڑھ کر اپنے مکان سے بڑھ کر اپنے وطن سے بڑھ کر اپنے ملک کے آئین سے بڑھ کر اپنے مال سے بڑھ کر اپنی ملازمت سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی بیگم سے بڑھ کر اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر ہر ایک سے بڑھ کر محبت کے سے ہو اللہ اللہ کے رسوس اب زبانی یہ دعویٰ ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے جب قربانی دینے کی باری آتی ہے جب اذان ہوتی ہے تب پتا چلے گا کہ کون بیگم کو نظر انداز کر کے مسجد کی راہ اختیار کرتا ہے کون دوستوں کو نظر انداز کر کے مسجد میں چلا جاتا ہے کون ملازمت کو نظر انداز کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول ہب بل اسے زیادہ محبوب ہوں ہر سے زیادہ مِمَّا سِوَاهُمَا جُو اللَّهِ اللہ الرَّسُولِ اللہ کے علاوہ ہے نمبر دو وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ لِلَّهِ اور اسے کسی انسان سے محبت ہو لیکن اس سے محبت نہ ہو مغیر اللہ کی وجہ سے پہلے ہی چیز یہ تھی کہ آپ کو اللہ اللہ کرسل سے محبت ہو ہر ایک سے بڑھ کر اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو محبت ہو کسی انسان سے لیکن وہ محبت کس لیے ہو اللہ کی خاطر یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اس لیے محبت یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے اس لیے محبت یہ ہمیں توحید کی باتیں بتاتے ہیں اس لیے ان سے محبت یہ ہماری محلے کے وہ نمازی ہیں جو توحید پہ ہیں اور مسجد میں پہلی سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس لیے ان سے محبت تو آپ کو کسی انسان سے محبت ہو صرف اللہ کی خاطر یہ دوسری وہ چیز ہے جو آپ میں موجود ہوگی تو آپ ایمان کی مٹھاس کو پا رہے گا نمبر تین وہ یکل کفری کما یکار اور یہ کہ کفر میں واپس چلے جانے کو ایسے نہ پسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو نا پسند کرتا ہے کفر سے ایسے نفرت ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہے ہم ایسے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے آگ میں جلایا جائے آگ میں ڈالا جائے تو فرمایا ایسے ہی انسان کو کفر سے نفرت اسلام کے علاوہ ہر مذہب سے ہر دین سے ہر ازم سے نفرت ہو سکھ ازم سے عیسائیوں کے دین سے یہودیوں کے دین سے دہریوں کے دین سے مجوسیوں کے دین سے تمام دیگر ادیان اور مذاہب سے نفرت تو جس میں یہ تین خوبیاں پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹاج کو پالے گا پہلی کیا ہے اللہ اللہ کے فل سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر نمبر دو دیگر لوگوں سے محبت صرف اللہ کے لیے نمبر تین کفر سے نفرت اتنی زیادہ جیسے انسان کو نفرت ہوتی ہے آگ سے کوئی نہیں چاہتا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے ایسے ہی وہ, وہ اے, کفر کو ناپسند کرتا ہو جس کے ایمان کا لیول اتنا اونچا ہوگا کہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب سے نفرت ہے اور اللہ اللہ کے رسول سے محبت حالک سے بڑھ کر ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا وہ نماز پڑھے گا اسے لطف آئے گا روزے رکھے گا اسے مزہ آئے گا تلاوت کرے گا اسے مزہ آئے گا آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا دل لگتا توجہ دائیں بائیں تقسیم ہو جاتی ہے تلاوت کرتے ہیں سکون نہیں ملتا اس لیے کہ ہمیں ہم یہ تین چیزیں نہیں ہیں ہماری محبت اللہ اللہ کے رسول سے ناروں کی حد تک ہے حقیقت نہیں ہے اور اگر اللہ اللہ کے سن سے محبت ہے بھی تو اس کا نمبر بہت بعد نہیں ہے نماز کے لیے ہم تب تیار ہوتے ہیں جب کوئی اور کام نہ ہو نماز کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں دوستوں کی خاطر بیگم کی خاطر بچوں کی خاطر مال کی خاطر ملازمن کی خاطر اور ہم اسلام اور دیگر ادیان کو ایک مرتبے پہ رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک سب ٹھیک ہے ہم یورپی ممالک کی نیشنلٹی لینے کے لیے فارم میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں آپ اندازہ کریں ہمارے ایمان کا لیول کتنا کمزور ہے اللہ کے سول تو فرما رہے ہیں کہ آپ کی ایمان کا لیول اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ آپ کو اسلام کے علاوہ نفرت ہو جیسے آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے حدیث نمبر انیس اس باپ کے نیچے یعنی کہ تین حدیث ہیں ایک پڑھ چکے ہیں اور دوسری پڑھنے لگے ہیں اور رسول کے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا حدیث بیان کرنے والے ہیں نبی علیہ السلام سے آپ کے چچا عباس عباس عمد المطلب سے رویت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس شخص نے ایمان کا ذیکہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ رادی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ رادی ہو گیا اور محمد کے رسول ہونے پہ رادی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو اللہ کو رب مانتا ہے رب مشکل کشا حاجت روا خالق مالک رازق اس کو مانتا ہے اللہ کو صرف اللہ کو اور دین کسے مانتا ہے صرف اسلام کو اور رسول کسے مانتا ہے جناب محمد کو تو فرمایا اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے تو یہ تین چیزیں پیدا کیجیے اپنے آپ میں آپ صرف اللہ کو رب مانتے ہوں کسی اور کو نہیں صرف اسلام کو حقیقی دین مانتے ہوں کسی اور کو نہیں اور جناب محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہوں مرزا غلام قادیانی یا کسی اور کو نہیں تو جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا حدیث نمبر بیس یعنی کہ بیان کرنے پہ امام بخاری کا اتفاق ہے وہ را نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایمان 63 سے زائد شعبے ہیں ایمان کے 63 سے زائد شعبے ہیں شاخیں ہیں حصے ہیں ہوا کہ نبی علی اسلام نے ایمان کو ایک درخت سے تشبیح دی ہے تو ایمان ایک درخت ہے اور اس درخت کی کئی شاخیں ہیں کتنی شاخیں ہیں 60 سے زیادہ 63 سے زیادہ تم جانے ایمان اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے بتا دیا کہ ایمان کے شعبے ایمان کی شاخیں کتنی ہے تریسٹھ سے زیادہ ان میں سے ایک کی مثال آپ نے دی فرمایا حیا جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حیا شرم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان شرماتا ہے برائی سے برے کام سے اس میں ایمان موجود ہے اور جو بے شرم ہو چکا بے حیا ہو چکا گنا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی سب کے سامنے گنا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہو چکا یا بہت کم اس میں ایمان موجود ہے آج غیر مسلم لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ خوبی چھین لی جائے کون سی جی خوبی شرمانا شرم و حیا مسلمان کا زیور ہے خصوصاً مسلمان عورت کا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ان اداروں میں تعلیم کے لیے بھیجیں جن اداروں میں ان کے اس زیور کی حفاظت ہو سکے ان, ان کا حیا برقرار رہ سکے اور وہ ادارے جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ بچے بے شرم ہو جائے لڑکی کو لڑکے سے شرم نہ آئے لڑکے کو لڑکی سے شرم نہ آئے جہاں پہ اختلاط ہو ایجوکیشن ہو وہاں سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں اس کے بعد وفی روایت اللی مسلم المان شعبہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے یہ حدیث نمبر بیس کا ہی ایک اس کے اس کے نیچے مزید وضاحت ہے حدیث نمبر بیس لائے ہیں اس کتاب الوافی کے رائٹر امام بخاری اور امام مسلم سے روایت کرتے ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت میں ایک اور حصہ بھی آیا چند باتیں اور بھی آئی ہیں وہ کیا بھی دونوں سے مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ایمان کے تہتر سے زیادہ یا تریسٹھ سے زیادہ شعبے ہیں بھی ان کا لفظ تین سے دس کے اوپر بولا جاتا ہے اور سبعون کا مطلب کیا ہوا ستر تو بیدوں و سبعون ستر سے اوپر ہو گئے ایسے بدو و ستون تریسٹھ سے اوپر ہو گئے تو ایمان کے تریسٹھ سے اوپر یا تہتر سے اوپر شعبے ہیں حصے ہیں افضل اللہ قول ایمان کے ان شعبوں میں سے سب سے افضل شعبہ کیا ہے لا الا اللہ کہنا و اور ایمان کے شعبوں میں سے سب سے ہلکا شعبہ کیا ہے راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا دور کر دینا بل حیا ایمان اور حیا ایمان میں سے ایک شعبہ ہے بڑا اہم شعبہ ہے تو اس آخری حصے سے میں کیا پتا چلا نمبر ایک کہ ایمان کے شعبے تہتر سے زیادہ ہیں دوسرے نمبر پہ پتا چلا ایمان کے شعبوں میں سے سب سے بلند و بالا شعبہ سب سے اعلیٰ شعبہ کیا ہے لا الہ اللہ کہنا توحید توحید جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے سب سے اعلی شعبہ ہے سب سے عمدہ شعبہ ہے اور سب سے ہلکا شعبہ کیا ہے کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور پھر آپ نے فرمایا حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے گویا کہ اس عدیش میں ایمان کے تین شعبے میں بتا دیے گئے ہیں ٹوٹل تو تہتر ہیں لیکن ہمیں تین بتا دیے گئے ہیں نمبر ایک لا اللہ کہنا نمبر دو راستے سے تکلیف نے چین ہٹا دینا نمبر تین حیا تو یہ تین ایمان کے شعبے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے اس حدیث میں کہ سب سے اعلیٰ شعبہ کون سا ہے لا اللہ کہنا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ سب سے ہلکا شعبہ کون سا ہے تکلیف چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راستے سے تکلیف چیزوں کو ہٹا دیتا ہے یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے جو لا اللہ پڑھتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے لا لاہ اللہ کے اللہ علاوہ کوئی مبود پر نہیں ہر عبادت اللہ کے لیے مشکل اوقات میں جب بھی دعا ہوگی اللہ سے ہوگی تو اگر کسی میں واقعی یہ لا اللہ موجود ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے لیکن اگر کوئی لا اللہ پڑھتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوط بر حق نہیں پھر قبر والے سے دعا کرتا ہے فوج شدہ سے دعا کرتا ہے تو پھر یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ کچھ میں ایمان موجود ہے امام بہکی کی کتاب ہے شعبان ایمان کے حصے اس کتاب میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایمان کے شعبے کون کون سے ہیں جیسے یہاں حدیث میں تین آئے ہیں تو انہوں نے باقی شعبے بتانے کی بھی کوشش کی ہے اس کتاب میں اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر بارہ کی طرف وہ کیا ہے باب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جل ایمان. کہ نبی علی السلاط اسلام سے محبت ایمان میں سے ہے یعنی کہ آپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے گویا کہ یہ بھی کیا ہو گیا ایمان کے شعبوں میں سے شعبہ کیا ہوا نبی علی السلاط اسلام سے محبت کرنا تو آپ سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے ایمان کا تقاضا ہے جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اس میں ایمان موجود ہے حدیث نمبر اکیس قاف، یعنی کہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری امام کیا ہے جناب ہے کہ نبی, علیہ ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤں اس کے اولاد سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب آپ واضح کر رہے ہیں کہ کامل مومن وہ ہے لایومن کم یعنی کہ کامل مومن کامل ایمان والا وہ ہے جسے مجھ سے محبت ہو اپنے والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر یہ ہے نبی علی السلاد سے محبت کے تقاد کہ آپ سے محبت ہو تو ہر ایک سے بڑھ کر ہو اور آپ سب جانتے ہیں کہ ناروں کی حد تک تو ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے لیکن جب والدین آپ سے غلط کام کا مطالبہ کریں وہ کہیں کہ آپ سوبی بینک کی ملازمت کر لیں اور آپ ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیں اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اپنے والدین سے بڑھ کر ہے اور اگر آپ والدین کے کہنے پہ نمازیں چھوڑ دیں والدین کے کہنے پہ داڑھی منڈوا دیں والدین کے کہنے پہ پردہ ترک کر دیں والدین کے کہنے پہ سودی ملازمت کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت والدین سے زیادہ ہے اللہ اللہ کے رسول سے کم ہے تو فرمایا اللہ کے نے تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں حدیث نمبر بائیس اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے ان, ابن حشام ان قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن شام سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علی السلاۃسلام کے ساتھ تھے جب کہ آپ عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اسے چلا کہ نبی علی السلاۃسلام کو جناب عمر فروخ سے کتنی محبت تھی فقال له عمر تو آپ علی السلام سے جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ اہل اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں لنتا آپ احبو زیادہ محبوب ہے الیا میرے ہاں انکل نشین ہر چیز سے بڑھ کر اللہ من نفسی سوائے میرے نفس کی مجھے ان کے سب سے زیادہ محبت ہے اپنے آپ سے اس کے بعد مجھے محبت آپ سے ہے یعنی کہ آپ سے مجھے محبت اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے اولاد سے بڑھ کر اپنے مال سے بڑھ کر لیکن آپ سے زیادہ محبت مجھے اپنے آپ سے پہلا نمبر محبت میں میرا اپنا اس کے بعد آپ کا ہے جناب عمر فروق کہہ رہے ہیں لَأَنتَ لَا أَحَبُّوا إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْئِ آپ میرے ہاں ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے فَقَالَ النَّبِيُّ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہیں عمر ایسے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا وَالَّذِي نَفْسِهِ بِيَدِي اُسَاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حب ع یہاں تک کہ میں تمہارے ہاں تمہارے نفس سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤں یعنی تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب میں تمہارے ہاں تمہاری نفس سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤں جب تم مجھ سے اپنے نفس سے بھی بڑھ کر محبت کرو گے تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا فقال له عمر تو آپ سے عمر نے کہا فإنه الآن لَأَن تَحَبُّ لِيَّ مِن نَفْسِي کہ بے شک اب اللہ کی قسم آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں کیونکہ پہلے جناب عمر فاروق کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا وہ سمتے تھے کہ میں اپنے بعد اللہ کے رسول سے محبت کر کے ایمان کا حق ادا کر رہا ہوں ایمان کے آخری درجے پہ ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اگر تم چاہتے ہو ایمان کے آخری درجے پہ, پہ پہنچ جاؤ تو مجھ سے محبت اپنے نفس سے بڑھ کر کرو نامی عمر فروق نے فوراً کہا سوچوں میں نہیں پڑے شک اب و اللہ کی کسمتا مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تب نبی علیہ السلام نے فرمایا العن یا عمر اب اے عمر یعنی کہ اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے ایمان کا حق ادا تو یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کے مطابق ہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت ہر ایک سے زیادہ ہوگی اللہ کی ذات کے بعد اور حدیث نمبر تیئیس جو اس باب کی تیسری حدیث ہے اور اسے روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں ان ابھی ہو رہی رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقال من اشد احدهم لو ومالی. کہ میری امت میں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یقون بعدی جو میرے بعد آئیں گے من اشد میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں سے نا سن کچھ لوگ ایسے ہوں گے یقونی جو میرے بعد میں ہوں گے یعنی کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں گا میرے بعد میں آئیں گے یوت دو ہوں ان میں سے ایک چاہے گا کہ لانی کہ وہ مجھے دیکھ لے بی اہل ہی ہی اپنے اہل و یاد اور اپنے مال کے بدلے میں اپنے اہل و یال اپنے مال کے اور میں یعنی کہ نبی علی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے شدید محبت کرنے والے میرے زمانے میں بھی موجود ہیں اور کچھ مجھ سے شدید محبت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے ان کی محبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کو دیکھنے کا موقع مل جائے چاہے اس کی قیمت کے طور پہ پورا مال دینا پڑے مکان بیچنا پڑے پراپرٹی دینی پڑے اپنے بچوں کو بیچنا پڑے اپنے گھر والوں کو بیچنا پڑے وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے بدلے میں کیا ملے اللہ کے رسول کے دیدار کا موقع ملے اس سے پتا چلا مسلمان کے دل میں اپنے نبی کو دیکھنے کی تڑپ ہونی چاہیے اپنے نبی کو دیکھنے کا شوق ہونا چاہیے اور ہمیں ابھی سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ روزے کی آمد ان میں شامل فرمانا جو نبی علیہ السلام کی معیت میں رہیں گے جو آپ کو جنت میں دیکھتے رہیں گے جو جنت میں آپ کا دیدار کرتے رہیں گے آپ کی زیارت کرتے رہیں گے مرحل اس باب سے پتہ چلا کہ نبی علیہ اسلام سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ آپ سے اللہ کی ذات کے بعد ہر ایک سے بڑھ کر محبت کرے اپنی فیملی سے بڑھ کر اپنے کاروبار سے بڑھ کر بہن بھائیوں سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر والدین سے بڑھ کر اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کی توفیق بخشے یہاں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں لیکن یہ چند ایک سوال ہے جن کا تعلق ہمارے درد سے ہے درد سے ہے ان کا جواب دینا چاہوں گا پہلا سوال ایک بھائی کا ہے کہتے ہیں کہ حدیث نمبر تین جس میں یہ آتا ہے کہ امر بن آس نے فوت سے پہلے کہا تھا کہ میرے جنادے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ آگ جائے تو سوال یہ تھا کہ آگ سے کیوں روکا ہے اس میں کیا حکمت ہے تو اس سوال کا جواب علماء کرام کی گفتگو پڑھنے کے بعد یہ ملتا ہے کہ یہ عادت ہے کافر لوگوں کی کافر لوگ جنادے کے ساتھ آگ لے کر جاتے ہیں تو اس لیے عمر بن بناس کہہ رہے ہیں کہ میرے جنادے کے ساتھ آگ نہیں ہونی چاہیے اور ایسی روایت جناب ابیرا سے بھی ملتی ہے جس کو امام مالک اپنی موتا میں لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا تھا میرے جنادے کے ساتھ آگ نہیں ہونی چاہیے البتہ اگر جنادہ اندھیرے میں ہو اور روشنی کی ضرورت ہو تو وہ مجبوری ہے وہ اور چیز ہے یہ ہے آگ باقاعدہ طور پہ قستر لے کر جانا چاہے ضرورت نہ بھی ہو کہ جنادے کے ساتھ پروٹوکول کے طور پہ آگ جائے تو یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے دوسرا سوال ایک بھائی کا ہے کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث پڑی ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت پیدا کی تو اس کے سو حصے تھے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نازل کر دیا ننوے حصے اللہ نے روک لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث میں بتایا کہ یہ وہ حصے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے یہ رحمت مخلوقہ ہے ان کے اللہ کی ایک رحمت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں ہوتی اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو اللہ کی مخلوق ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو سو حصے پہ مشتمل رحمت ذکر ہوئی ہے یہ اللہ کی مخلوق رحمت ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے تو بھائی کہتے ہیں آگے چل کے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اخر اللہ کس نہ رحما اللہ نے رحمت کے 99 حصے روک لیے یار عبادتہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رودے قیامت رحم کرے گا تو کیا آخری جو حصہ ہے تو وہاں پہ اللہ کی اس رحمت کا ذکر نہیں آیا جو اللہ کی صفت ہے بالکل جب یہ لفظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرے گا تو یہ رحمت جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے لیکن جس رحمت کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ بندوں کی صفت ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے مثال کے طور پہ میں رحمت کرتا ہوں میں اپنے بچوں پہ رحم کرنے والا ہوں تو یہ میری صفت ہے تو جو میری صفت رحمت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اس کے علاوہ ایک بہن کا سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ مسلم شریف میں جو حدیثے ہیں وہ تین ہزار اور تین سو تقریباً تین تینتیس وغیرہ ہیں تو انہوں نے مسلم شریف کی آخری حدیث کی تصویر بھیجی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ مسلم شریف میں احادیث تو کہیں زیادہ ہیں یعنی کہ سات ہزار سے کہیں اوپر ہیں تو میری اس بہن سے گزارش یہ ہے کہ جو نمبر آپ نے بھیجا ہے وہ متن نمبر نہیں ہے میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ متن نمبر ہے کہ حدیثیں جو آئی ہیں وہ تین ہزار تین سو کچھ آئی ہے جو آپ نے بتایا ہے سات ہزار یہ ہیں سندیں اور کئی دفعہ ایک متن امام مسلم لے کر آتے ہیں جبکہ اس کی سندیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ آج جو حدیث ہم نے پڑھی ہے حدیث نمبر سولہ اسے دیکھیے گا ذرا حدیث نمبر سولہ آج کی کہ اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالی نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے اور سب سے زیادہ جس کو تعریف سے محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں اب اس ادیس کو جب امام مسلم لے کر آئے ہیں عبداللہ مسعود سے روایت کرتے ہوئے اس چھ ہزار نو سو اکانوے چھ ہزار نو سو بانوے چھ ہزار نو سو ترانوے چھ ہزار نو سو چورانوے لیکن متن سب کا ایک ہی ہے متن کیا ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس دو سات سو ساٹھ تو متن ایک ہی حدیث کی ایک ہی ہے. سندوں کے لحاظ سے یہ چار بن گئی تو جب آپ سندوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ سات ہزار سے اوپر تک معاملہ جائے گا اور جب آپ حدیث کی طرف دیکھیں گے تو وہ اتنی ہے جتنی میں نے بتائی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث سمنے کی توفیق نے فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے اور ہم ایسے ہی دل جمعی کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين